بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو قُم الا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نسب اب قص منہ قلیلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم اوزد علیہ ورتل القرآن تغتیلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اننا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم انقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے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 تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِن نَعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے وطعاماً ذا وعذاباً اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يَوْمَ مت الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا کا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بربرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے ووال میں پکڑ دیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَن يَجْعَلُوا الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو ہوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا السماء اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا سبیلا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے بال م عَلِمَ أَن سَكُ مِنْ كُم مَرضَ وَآخرونَ يَْقْضبونَ فِي الأأَْرضَ بتَغونَ مِن فَضلِلاجِ وَآخَرون وَآخَونَ يُقاتِلونَ فِي سَبيل لللههِ فَقْرَأُمات ت يَصَّرَ منِنْهُ أَقيم الصَّلَةَ وَآطُ الزَّكان